وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ خود کشی کا علاج میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیا دامت براکات علیہ کا رسالہ ہے صبر کے متعلق بہترین اس میں مواد موجود ہے اور صبر کرنے کا طریقہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے اس میں جو درود پاک کی فضیلت لکھی ہے سنونے ترمیزی حدیث نمبر 2465 کے حوالے سے وہ پیش کرتا ہوں حضرت قعاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں سارے ورد وظیفے دعائیں چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خانی میں صرف کروں گا سرکاری مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم نے فرمایا یہ تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے کسی عاشق رسول نے کیا خوب کہا لائیں گے میری قبر میں تشریف مو ست بنا رہا ہوں دو سلام کی سلو الشدیب صلی اللہ تعالی علی محمد طب الاست اللہ سلو اللہ. الشدیب صل صلی اللہ تعالی علام محمد والا علی و سخبی و وسلم کے ناظرین ازواج انبیاء کے واقعات سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے اس سلسلے میں ازواج انبیاء کے واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں اور مفید معلومات پیش کی جاتی ہیں اور موقع کی مناسبت سے مدنی پھول بھی چننے کی ہم سعادت حاصل کرتے ہیں آج کس نبی علی سلام کی زوجہ محترمہ کا ذکر ہوگا یہ میں ارض کرتا ہوں پہلے ہم کچھ اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں میرے پیارے آکاد و عالم کے داتا کابے کے بدر الدا طیبہ کے شمس الدح دافع جملہ بلا شافع روزے جزا احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نیت المنی خیومن عملی ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے تو مدری چینل کے ناظرین اللہ تبارہ کا وط کی رضا کے لیے ثواب کے حصول کے لیے اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کرنے کی نیت فرما لیجیے مزید اور حسب حال اچھے چینیتی بھی فرما لیجئے مثلا علم دین کی تعظیم کی خاطر دو زانو بیٹھ کر سنوں گا جب تک ممکن ہوا حسب موقع ازل کہوں گا صلی اللہ تعالی علی وسلم کہوں گا رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ کہوں گا عام مدنی پھول لکھوں گا جو نیکی کی دعوت دی گئی اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا مزید اور حسب حال اچھے اچھی نیتیں بھی کی جا سکتی ہیں میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اس سلسلے کا ثواب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے میرے نام اعمال میں جو بھی نیکی ہے میں اسے اس اپنے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں نظر کرتا ہوں بوسیلائے رحمت اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جملہ علیہم مرسلیم والسلام علیہ کی پاک بارگاہوں میں پیش کرتا ہوں صحابہ کرام علی ملدوان بالخصوص امہات المؤمنین خلاف راشدین شہداء کربلا اولیاء عظام جملہ مسلمات و مسلمین بالخصوص اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ آپ کے والدین اور آپ کی اولاد کے حق میں پیش کرتا ہوں مدنی چند کے ناظرین آج جس پاک بی, بی کا ہم ذکر خیر کریں گے وہ ایک نبی کی پوتی ہیں آج جس پاک بی بی کا ہم ذکر پاک سنیں گے وہ ایک نبی علیہ السلام کی زوجائے محترمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا ایک صابر نبی کی صابرہ زوجا محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر نامدار کی انتہائی خدمت گزار شوہر کی طویل بیماری میں مسلسل اٹھارہ سال تک ان کی خدمت کی سعادت پانے والی پاک بی بی کا ذکر ہوگا وہ پاک خاتون کہ جنہیں اللہ تبارک کا واقعہ نے دوبارہ جوانی عطا فرمائی کثیر اولاد اور مال عطا فرمایا مدنی چینل کے ناظرین آج ہم حضرت سیدنا یوسف علی نبی جینا والی سلاط و کی پوتی کا ذکر خیر سنیں گے آج ہم حضرت سیدنا ایوب علی نبی جینا والی سلاۃ وسلام کی زوجہ محترمہ کا ذکر خیر سنیں گے ان کا نام پاک کیا ہے تفسیر در منصور میں حضرت علامہ مولانا جلال الدین سیوتی شافعی علی رحمتہ اللہ کبی نے ان کا نام لکھا ہے رحمت بنتے میشا بنت یوسف بن یاقو بن اسحاق بن ابراہیم مالیم السلاۃ والسلام اور حمیدہ سبحان اللہ صابرہ نیک نیت مشقتیں تکلیفیں برداشت کرنے والی سچائی کی خوبر نیکار راہ ہدایت پر چلنے والی حسین و جمیل تحت من حضرت سیدنا ایوب علی نبی ہنا علی سلاۃ وسلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثیر اولاد عطا فرمائی کثیر مال عطا فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علی نبی جناب علی سلاۃ والسلام کی اولاد میں سے اور حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ حضرت لوت علی نبی جناب علی سلاۃ کے خاندان تھے حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت سی نعمتیں ملی اس نے صورت مال اولاد بے شمار بویشی کہا جاتا ہے کہ پانچ سو بیل کی جوڑیاں آپ کے پاس تھیں زمین کتنی ہوگی کھیت کتنے ہوں گے باغات کتنے ہوں گے جب اللہ تبارک ولا نے انہیں آزمائش و امتحان میں ڈالا اس کی تفصیل آپ عجائب القرآن مکتبۃ المدینہ کی متبوعہ کتاب میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور میں جو یہ عرض کر رہا ہوں یہ خلاصہ ہے خزان الفان کے صفحہ نمبر 613 کا اللہ تعالیٰ نے آزمائش و امتحان میں ڈالا اور اس آزمائش و امتحان میں حضرت سیدا تونا رحمت رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کی اس نیک بندی نے کس طرح اپنے شور کا ساتھ دیا کس طرح مصیبتوں پر صبر کیا سنیے اور سیکھیے بالخصوص اسلامی بہنیں عبرت حاصل کریں سبق حاصل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش امتحان میں ڈالا حضرت ایوب علیہ السلام کو مکان گر گیا تمام بیٹے مکان کے نیچے دب کر مر گئے جانور سینکڑوں اونٹ ہزاروں بکریاں مر گئیں کھیتیاں باغات برباد ہو گئے کچھ باقی نہ رہا اور سبحان اللہ اللہ کے نبی کی شان دیکھیے جب ان چیزوں کے ہلاک ہونے برباد ہونے کی آپ کو اطلاع دی جاتی خبر دی جاتی تو آپ اللہ تعالی کی حمد مجال لاتے شکر کرتے فرماتے میرا کیا تھا اور کیا ہے جس کا تھا اس نے لے لیا جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا جب اس نے چاہا لے لیا میں ہر حال میں اس کی رضا پر راضی ہوں پھر اب بیمار ہوئے جس میں پاک پر بڑے بڑے آبلے یعنی چھالے پڑ گئے سب لوگوں نے چھوڑ دیا مگر اللہ کی جس پاک بندی اللہ کی جس نیک بندی کا جس نبی کی پوتی گاج ذکر خیر کر رہے ہیں یعنی حضرت سیداتنا رحمت بنتے افراہیم کبھی اللہ تعالی عنہا انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی اس حال میں بھی خدمت کی سولہ سال تک اتنے سال اٹھارہ سال اٹھارہ سال لا وقت اب وہ اسلامی بہنیں غور کریں سوچیں کہ گھر کے اندر بیماری آ جائے پریشانی آ جائے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی اور اگر منصوب کی بچوں کے والد کی بیماری طول پکڑ جائے لمبی ہو جائے تو ان کا حال کیا ہوتا ہے برحال یہاں ایک مدنی پھول مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں پیش کروں گا کہ بعض لوگ معذلہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو کوڑ کی بیماری تھی اور بعض تو نادان یہ کہتے ہیں کہ وہ جسم میں پاک میں کیڑے پڑ گئے تھے اس یہ درست نہیں یاد رہے ہمیں علماء علیہ سمت نے سمجھایا کہ کوئی نبی بھی کبھی کوڑ اور جزام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا انبیاء کرام علیم السلاط والسلام ان بیماریوں سے محفوظ ہوتے ہیں کن بیماریوں سے جو عوام کے نزدیک باعث نفرت و حکارت ہوں کیونکہ انبیاء کو نیکی کی دعوت دینی ہوتی اور جب عوام ان کی بیماریوں کی بنا پر ان سے دور بھاگیں گے تو نیکی کی دعوت کیسے دیں گے تو حضرت ایوب علیہ السلام کے جس میں پاک پر آبلے اور پھوڑے پنسیاں نکل آئی تھیں اور برسوں تکلیف اور مشقت جھیلی مگر صبر کرتے رہے شاکر رہے تو جب مرد نے شدت اختیار کی سب لوگوں نے چھوڑ دیا اور فقط حضرت سیداتنا رحمت بنتے افراہیم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خدمت گزار رہی دیکھ بھال کرتی ہیں، کھانا فراہم کرتی ہیں، ضروریات کا ہر طرح سے خیال رکھتی ہیں اور جنہیں خاتون اور سادرہ خاتون تھی اٹھارہ سال تک خدمت کی اٹھارہ سال تک اور حضرت ایوب علیہ السلام سے بہت محبت کرتی تھی اللہ رسول پر ایمان لائی تھی وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلامی بہنوں کے لیے یہاں شوہر کی خدمت اور فرما برداری کے تعلق سے مدنی پھول پیش کرتا جاؤں دیکھیے حضرت سیدہ تنہ رحمت رضی اللہ تعالی نے اٹھارہ سال تک اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کی ہمیں علماء نے یہ سمجھایا کہ اللہ تعالی نے شوہروں کو بیویوں پر حاکم بنایا بزرگی دی تو عورت پر فرض ہے شوہر کا حکم مانے خوشی خوشی شوہر کی تعبیداری کرے تو شوہر کو راضی رکھنا شوہر کو خوش رکھنا بہت بڑی عبادت ہے اور اپنے منسوب کو مدنی محل میں شوہر کو منسوب کہتے ہیں بچوں کے والد کہتے ہیں ان کو ناراض کرنا ناخوش کرنا بہت بڑا گناہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اللہ عزہ ادل کے سوا کسی دوسرے کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کرے اور ترمزی شریف حدیث نمبر گیارہ سو باسٹھ میرے آقا و عالم کے داتا حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت جب اپنی پانچوں نمازوں کو پڑھے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھے اپنی شرم کو پاک دامن رکھے اپنے شوہر کی فرما برداری کرے تو وہ عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے گی جنت میں داخل ہو جائے گی وشکاش شریف حدیث نمبر بتیس سو چھپن حضرت سیدہ تن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو عورت اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس سے راضی رہا تو وہ عورت جنت میں داخل ہوگی اللہ اپنے کرم سے ہمیں جنت عطا فرما دی جس میں نعمتیں نعمتیں رحمتیں ہی رحمتیں مزے مزے لذتیں لذتیں راہتے راہتے بشت کی کنجیاں بہت پیاری کتاب ہے میں عب المصطفیٰ آزمی علی رحمت اللہ کبھی لکھتے ہیں کہ عورت پر اللہ تعالی کے حقوق کے ساتھ ساتھ شوہر کی اطاعت کرنا بھی ایک بڑا فرض ہے اور ندی چینل کے ناظرین مصنف ابن ابی شہبا کی حدیث پاک سنی حدیث نمبر آٹھ ملین سیداتون اشف دیکھا طیبہ طاہرہ آبدہ زاہدہ محدثہ مفسرہ مفتیہ رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتی ہیں اے تو اگر تم اپنے اوپر اپنے شوہروں کے حقوق جانتی تو تم میں سے ہر ایک شوہر کے قدموں کو غمار ہر ایک شوہر کے قدموں کو غمار اپنے رخسار سے صاف کرتی انہوں نے ماجہ حدیث نمبر اٹھارہ سو باون ہمارے پیارے نبی رسول ہاشمی محمد عرابی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا اگر شوہر اپنی عورت کو یہ حکم دے کہ پیلے یلو پیلے رنگ کے پہاڑ کو کالے رنگ کا بنا دے اور کالے رنگ کے پہاڑ کو سفید بنا دے تو عورت کو اپنے شوہر کا یہ حکم بھی بجا لانا چاہیے اس حدیث کا مطلب کیا ہے سمجھ لیجئے کہ مشکل سے مشکل دشوار سے دشوار کام کا بھی اگر شوہر حکم دے تو جب بھی عورت کو شوہر کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کے ہر حکم کی فرما برداری کے لیے اپنی طاقت بھر کمر بستہ رہنا چاہیے میرے آکا صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شوہر بیوی کو اپنے بچھونے پر بلائے عورت آنے سے انکار کر دے اور اس کا شوہر اس بات سے ناراض ہو کر سو رہے تو رات بھر خدا عز و جل کے فرشتے اس عورت پر لانت کرتے رہتے ہیں شوہر کے بہت حقوق ہیں اللہ کی نیک بندی حضرت سیداتنا رحمت بنت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھارہ سال حضرت سیدنا ایوب علاء نبی ہینا علیہ سلاط والسلام کی خدمت کی آپ کا خیال رکھا آپ کی ضروریات کو پورا کاش ہماری اسلامی بہنوں کو حضرت سیداتنا رحمت رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میں شوہروں کی فرما برداری کی توفیق نصیب ہو جائے شوہروں کی خدمت کا جذبہ نصیب ہو جائے تو شوہر کے بہت سارے حقوق ہیں جنتی زیور کتاب جو ہے بہت پیاری کتاب ہے طرح طرح کے زیورات کا شوق ہوتا ہے اسلامی بہنوں کو جو جائز ہیں وہ ہیں جنتی زیور کیا ہے سبحان اللہ اس کتاب میں پڑھی بالخصوص شوہر کے حقوق کے تعلق سے صفحہ نمبر 49 اکیاون فورٹی نائن اس کا مطالعہ کیجیے عبد المصطفیٰ آزمی رحمت اللہ تعالی لے لکھتے ہیں کہ چند حقوق بہت زیادہ قابل لحاظ ہیں مثلا عورت بغیر اپنے شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر کہیں نہ جائے نہ اپنے رشتے داروں کے گھر نہ کسی دوسرے کے گھر شوہر کی غیر موجودگی میں عورت پر فرض ہے کہ شوہر کے مکان اور مال و سامان کی حفاظت کرے بغیر شوہر کی اجازت کسی کو بھی مکان میں نہ آنے دے نہ شوہر کی چھوٹی بڑی چیز کسی کو دے شوہر کا مکان مال و سامان یہ سب شوہر کی امانتیں اور بیوی ان سب چیزوں کی امین ہے اگر عورت نے اپنے شوہر کی کسی چیز کو جان بوجھ کر برباد کر دیا تو عورت پر امانت میں خیانت کرنے کا گنا لازم ہوگا اور اس پر خدا ازل کا بہت بڑا عذاب ہوگا لکھتے ہیں عورت ہرگز ہرگز کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو نہ پسند ہو بچوں کی نگہداشت ان کی تربیت اور پرورش خصوصاً شوہر کی غیر موجودگی میں عورت کے لیے بہت بڑا فریضہ ہے لکھتے ہیں عورت کو لازم ہے کہ مکان اپنے بدن اور کپڑوں کی صفائی ستھرائی کا خاص طور پر دھیان رکھے بہت میلی کچیلی نہ بنی رہے بلکہ بناؤ سنگھار سے رہا کرے تاکہ شوہر اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے حدیث شریف میں ہے بہترین عورت وہ ہے جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اپنے بناؤ سنگھار اور اپنی اداؤں سے شوہر کا دل خوش کر دے اور اگر شوہر کسی بات کی قسم کھا جائے تو وہ اس قسم کو پوری کر دے اور اگر شوہر غائب رہے تو وہ اپنی ساتھ اور شوہر کے مال میں حفاظت اور خیر خاہی کا کردار ادا کرتی رہے اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ گھریلو کام دھندا سنبھالے رہیں عبادات بھی بجا لائیں علم دین بھی سیکھیں اور اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں گھر کا کام کاج کریں عبادت کریں شوہر کی خدمت کریں علم دین حاصل کریں اب وہ گناہوں بڑے چینل دیکھیں گی تو ظاہر کہ گناوں بڑے چینل جو ہوئے وقت بھی برباد ہوگا اور گناہوں کا سلسلہ بھی ہوگا گانے سنتی رہیں گی استقفر اللہ تو پھر وہ گناہوں کا سلسلہ ہوگا تو مدنی چینل کے ناظرین حضرت سعیدات رحمت رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر چل رہا تھا کہ آپ نے حضرت سیدنا ایوب علی نبی نا علی سلاۃ والسلام کی اٹھارہ سال تک خدمت کی روایت میں کہ ایک مرتبہ حضرت رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر والوں کی روٹیاں آپ نے پکائیں ایک بچہ سویا ہوا تھا اس بچے کے حصے کی جو روٹی تھی انہیں دے دی گئی یہ وہ روٹی لے کر حضرت ایوب اللہ نبی جینا علیہ سلاط والسلام کے پاس حاضر ہوئیں رمایا یہ آج کہاں سے لائیں پارا واقعہ بیان کیا پرمایا ابھی ابھی واپس جاؤ ممکن ہے بچہ جاگ گیا ہو اور روٹی کی زد کر رہا ہو رو رہا ہو آپ وہ روٹی واپس لے کر چلی وہاں پہنچی تو دیکھا واقعی بچہ جاگا ہوا تھا اور اسی روٹی کی زد کر رہا تھا اور کسی چیز پر راز ہی نہیں ہوتا تھا دیکھ کر بے ساختہ حضرت سیداتنا رحمت رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان پاک سے نکلا اللہ عز و جل ایوب پر رحم کرے علیہ السلام میں اچھے موقع پر پہنچی وہ روٹی اس بچے کو دی اور واپس لوٹ آئیں اللہ کے نبیوں کی کیا شان ہوتی ہے اللہ کے نبیوں کو اللہ کے عطا سے بہت علوم دیے جاتے ہیں علم غیب بھی عطا کیا جاتا ہے اور نبی غیب کی خبریں دینے والا اسی کو تو نبی کہتے ہیں تفسیر نعیمی میں مفسر شہر شیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان فرماتے ہیں غیب کے لفظی معنی غائب یعنی چھپی ہوئی چیز اصطلاع میں غیب وہ چیز کہلاتی ہے جو ظاہری باطنی حواس یعنی محسوس کرنے کی قوتوں اور عقل سے چھپی ہو نہ تو آنکھ نہ کان وغیرہ سے معلوم ہو سکے اور نہ غور و فکر سے عقل میں آ سکے مثلا جنت ہمارے لیے اس وقت غائب ہے کیونکہ اس کو ہم حواس یعنی آنکھ نہ کان وغیرہ سے معلوم نہیں کر سکتے غائب وہ ہے جو ہم سے پوشیدہ ہو اور ہم اپنے حوا سے خمسہ یعنی دیکھنے سننے سونگنے چٹنے اور چھونے سے جان نہ سکیں اور غور و فکر سے عقل اسے معلوم نہ کر سکے نیکی کی دعوت میرے شیخ طریقت کی بہت پیاری کتاب ہے اس میں علم غائب کے تعلق سے بہت پیارے پیارے بہت ہی پیارے پیارے مدنی پھول موجود ہیں وہاں سے تفصیلن معلوم کر لیجئے حضرت سیدات رحمت رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ایوب نبی جینا علیہ سلاۃ وسلام کی بہت خدمت کی اٹھارہ سال تک یہاں تک کہ آپ گھروں کا کام کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کی ترکیب کرتی تھی حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حفاظہ فرمائی اس کا بہت پیارا واقعہ آپ آزمائش میں پورے اترے امتحان میں کامیاب ہو گئے آپ نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کی تھی آئیے اس کو آپ کو میں قرآن آیت پیش کرتا ہوں کہ آپ کی دعا کیا تھی اور اس کی مقبولیت کا کیا انداز تھا طلو البیب صلی اللہ تعالی علی محمد و صاحب ہی و بارہ کے پارہ سترہ سورہ انبیاء آیت نمبر تراسی میں ارشاد ہوتا ہے اس کے بعد آیت نمبر چوراسی بھی انشاء اللہ پیش کرتا ہوں ترجمہ کنزول ایمان سے اور اس کی تفصیل انشاء اللہ خزاں سے ہم سنیں گے ای مسنی اب ارشم رش مین ترجمہ کنز ایمان اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا آپ نے یعنی حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب مہر والوں سے بڑھ کر مہر والا ہے الحمد نے ارشاد ہوتا ہے جب ن مَعَهُمْ رَحْمَةً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 آپ زمین میں پاؤں ماری انہوں نے پاؤں مارا ایک چشمہ ظاہر ہوا حکم دیا گیا اس سے غسل کیجئے غسل کیا تو ظاہری بتن کی تمام بیماریاں دور ہو گئی پھر آپ چالیس قدم چلے پھر دوبارہ زمین میں پاؤں مارنے کا حکم ہوا پھر آپ نے پاؤں مارا اس سے بھی ایک چشمہ ظاہر ہوا جس کا پانی نہایت سرد یعنی ٹھنڈا تھا آپ نے بحکم الہی پیا اس سے باطن کی تمام بیماریاں دور ہو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 کہ حضرت ابن مسعود و ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے آپ کی تمام اولاد کو زندہ فرما دیا اور آپ کو اتنی اولاد اور عنایت کی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کی بی بی صاحبہ یعنی حضرت سعید رحمت رضی اللہ تعالی عنہا کو دوبارہ جوانی عنایت کی اور ان کے کثیر اولادیں ہوئیں آگے کی ارشاد ہوتا ہے اپنے پاس سے رحمت فرما کر اور بندگی والوں کے لیے نصیحت اس کے تحت فضلہ فاضل لکھتے ہیں کہ وہ اس واقعے سے بلاؤں پر صبر کر لیں اور اس کے سوال عظیم سے باخبر ہو اور صبر کرے ثواب پائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کرم سے صبر کی توفیق عطا فرمائے پریشانیاں آتی ہیں دشواریاں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں مگر آدمی صبر کرے تو اس کے لیے اجر ہے اس کے لیے ثواب ہے اس کے لیے فضیلت ہے گناہوں کی معافی ہے دراجات کی بلندی ہے کیا کیا جرو سواب میں سبحان اللہ مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کے لیے سبحان اللہ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر ایک ہزار تریپن نے اخلاق کے کر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو صبر کرنا چاہے گا اللہ عز و جل اسے صبر کی توفیق عطا فرما دے گا اور صبر سے بہتر اور وسعت والی عطا کسی پر نہیں کی گئی میرا اکالی سلاط اسلام فرماتے ہیں صبر روشنی ہے فرماتے ہیں صبر نصف ایمان ہے فرماتے ہیں مومن کے معاملے پر تعجب ہے کہ اس کا سارا معاملہ بھلائی پر مشتمل ہے یہ صرف اسی مومن کے لیے ہے جسے خوشحالی حاصل ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے کیونکہ اس کے حق میں یہی بہتر ہے اور اگر تندستی پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے ریہ کالی سرات اسلام نے ارشاد فرمایا مومن کی مثال اس کھیتی کی طرح ہے جسے ہوائیں ہلاتی رہتی ہیں اور مومن آفات میں مبتلا رہتا ہے اور مناسب کی مثال سنوبر کے درخت کی طرح ہے جو کٹنے تک بالکل نہیں ہلتا چینل کے ناظرین آپ نے سنا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا اور آپ کے ساتھ حضرت سیداتنا رحمت رضی اللہ تعالی عنہا نے صبر کیا شکر کیا اپنے شوہر نامدار کی خدمت کی اور اللہ تبارا کے بعد نے انہیں دوبارہ جوانی عطو فرما دی اولاد و فرمائی سبحان اللہ جنت میں لے جانے والے اعمال بہت پیاری کتاب ہے بہت پیاری کتاب ہے اس میں صبر کے متعلق احادیث بھی ہیں آیات بھی ہیں وہاں سے اب تفصیلی صبر کے فضائل معلوم کر سکتے ایک بہت پیاری روایت میں کرتا ہوں اسلامی بھائیوں کے لیے بھی بہت پیاری ہے یہ اسلامی بہنوں کے لیے بالخصوص ہے ایک صحابیہ کا ذکر ہے ایک حبشی صحابیہ کا ذکر ہے یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اور حدیث نمبر ہے چھپن سو باون حضرت سیدنا عطا بن ابو رباح رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مجھ سے فرمایا کیا میں تمہیں اہل جنت میں سے کوئی عورت نہ دکھاؤں ارض کیا ضرور دکھائیے فرمایا یہ ہمیشہ عورت جب یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئی تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے مرگی کا مرض ہے جس کی وجہ سے میرا ستر یعنی پردہ کھل جاتا ہے لہذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عز وآلہ سے میرے لی دعا کیجیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو صبر کرو اور تمہارے لیے جنت ہے اور اگر چاہو تو میں اللہ عز و جل سے تمہارے لیے دعا کروں کہ وہ تجھے عافیت عطا فرما دے تو اس نے ارض کی اس حبشی عورت نے جسے صحابہ جنتی عورت کہہ رہے ہیں کی میں صبر کروں گی ارض کیا میرا پردہ کھل جاتا ہے اللہ اعظم سے دعا کیجئے کہ میرا پردہ نہ کھلا کرے پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی تو کاش مصیبت پریشانی دشواری تنگستی ناچاکی قرضے داری آئے تو ہم صابر رہیں ہم وہ شور نہ مچائیں بلکہ صبر کریں اسلامی بھائی بھی صبر کریں اسلامی بہنیں بھی صبر کریں دیکھیے سیداتنا رحمت رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھارہ سال تک اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کی اور ان کو سنبھالا تو گھر کے اندر اگر بیماری آ جائے پریشانی آ جائے بچوں میں اولاد میں شوہر بیمار ہو گئے تو پریشان نہ ہو بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کریں شکر ادا کریں اس لیے کہ ہر مصیبت سے بڑی مصیبت موجود ہے اچھا صبر کس طرح کریں یہ صبر کے فضائل معلوم کرنے کے لیے میں نے عرض کیا کہ جنت میں لے جانے والے اعمال اس سے پڑھیں امیر سنت کا رسالہ خود کا علاج اس میں صبر کے فضائل ہیں وہ پڑھیں اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے صبر کے متعلق جو مکتبۃ المدینہ سے جاری ہونے والے بیانات وغیرہ ہوں وہ پڑھیں اس سے بھی انشاءاللہ عزوجل مشکلوں پر مصیبتوں پر پریشانیوں پر صبر کرنا آسان ہو جائے گا خود کا علاج رسالہ جو ہے اس میں صبر کے فضائل وہ کتنی پیاری روایت امیر علیہ سمت نے لکھی کہ حضرت فتح مسلی رحمتہ اللہ تعالی علیہ اہلیا ان کو ٹھوکر لگی ٹھوکر لگی تو پاؤں کا ناخن ٹوٹ گیا تو انہوں نے ہا ہو کہنے کے بجائے واویلا کرنے کے بجائے چیخنے کے بجائے رونے کے بجائے مسکرانا شروع کر دیا لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی کہ مائی صاحبہ آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی کہاں تکلیف ہو رہی مگر اس تکلیف پر ملنے والے اجر کو تصور میں لا کر مجھے ہنسی آ گئی تکلیف کی طرف میرا دھیان ہی نہ رہا واہ اکبر تو کاش جب پریشانی آئے دشواری آئے مصیبت آئے تو توجہ اجر کی طرف چلی جائے صبر کی طرف چلی جائے اللہ تبارک وا تعالی کی رحمت کی طرف جائے صبر کے فضائل توجہ میں آ جائیں تو ان شاء اللہ مصیبت پر صبر کرنا آسان ہو جائے گا صبر کیا ہے روکنا مصیبت میں اپنے آپ کو گھبراہٹ سے روکنا راضی رضا رہنا عبادت پر صبر کرنا گناہوں سے صبر کرنا مصیبت میں صبر کرنا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے نصیب فرمائے اور قبر کے متعلق پرانے پاک میں بہت ساری آیات ہیں اس میں سے کچھ آیتیں آپ کو ارض کرتا ہوں تاکہ قبر پر وہ ہمت مل جائے پارہ دو سورہ باقارا آیت نمبر ایک سو پچپن شاد ہوتا ہے اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو سور احزاب کی آیت نمبر پینتیس میں ارشاد ہوتا ہے اور صبر والے اور صبر والیاں اور آجزی کرنے والے اور آجزی کرنے والیاں اور خراط کرنے والے اور خراط کرنے والیاں اور روزے والے اور روزے والیاں اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں ان سب کے لیے اللہ نے بخش اور بفوا تیار کر رکھا ہے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 ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا بے گنتی عد الفاظ عصائد کے تحت لکھتے ہیں کہ حضرت علی مرتزا رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہر نیکی کرنے والے کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا سوائے صبر کرنے والوں کے کہ انہیں بے اندازہ اور بے حساب دیا جائے گا اور یہ بھی مروی ہے کہ مصیبت و ملہ حاضر کیے جائیں گے نہ ان کے لیے میزان قائم کی جائے گی نہ ان کے لیے دفتر کھولے جائیں گے ان پر اجر و ثواب کی بے حساب بارش ہوگی سبحان اللہ صبر کرنے والے بے حساب بخشے جائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صبر کرنے والوں میں شامل فرمائے اور بے حساب بخشے بخش جانے والوں میں ہمیں شامل فرما لیں آئیے اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو بے وسابے ہے بے شمار تو واسطہ تجھے شاہ شاد کا اولتا تجھے شاہ شاد کا امین الشبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبارک و وسلم مودی چینل کے ناظرین اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کی وفا شعار زوجہ محترمہ حضرت رحمت رضی اللہ تعالی عنہ کو جوانی لوٹا دی اللہ. آپ حضرت ایوب علیہ السلام کی بہت خدمت گزار تھی ایک بار عرض کی جب تکلیف کو ایک طویل عرصہ گزر گیا آپ اللہ تعالی سے دعا کریں تاکہ آپ کو اللہ تعالی اس تکلیف سے نجات عطا فرمائے شرط ایوب علی علیہ نبی جینا ولی سلاۃ والسلام نے فرمایا میں ستر سال آفیت سے رہا ہوں اگر اللہ تعالی کی رضا کی خاطر ستر سال صبر کروں تو یہ بھی کم ہے یہ سن کر حضرت سیداتنا رحمت رضی اللہ تعالی لڑف گئی وہ جب تکلیف آئے تو ہم یاد کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عافیت بھی تو عطا فرمائی کتنی رحمت بھی عطا فرمائی حضرت ایوب علان نبی ولی سلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بھی عطا فرمائی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی ہما فرماتے ہیں اللہ تعالی نے آپ کو جنت کا لباس عطا فرمایا جسے آپ پہن کر بھی حضرت رحمت رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئی تو پہچان نہ سکی عرض کی کہ اللہ کے بندے یہاں ایک بیمار تھے تمہیں معلوم ہے وہ کیا ہوئے آپ نے فرمایا وہ بیمار ایوب میں ہی ہوں علیہ السلام. تو آپ حیران ہوئی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے بتایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے شفا عطا فرما چینل کے ناظرین حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں ایک مرتبہ کسی بنا پر تاخیر ہوئی نور الرفان میں شہیر حکیم الحمد مفتی احمد یارخان لکھ رہے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کی بیماری کے زمانے میں دو جائے محترمہ ایک بار خدمت سراپر عظمت میں تاخیر سے حاضر ہوئی تو قسم کھائی میں تندرست ہو کر سو کوڑے ماروں گا تحت یاب ہونے پر اللہ ازل نے انہیں تو تیلیوں کی جھاڑو مارنے کا حکم ارشاد فرمایا اللہ, اللہ تبارک و تعالی کی شان کریمی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے حضرت ایوب علا نبی جینا علی سلاۃ وسلام کو اجازت عطا فرمائی قسم اور اس کے کفارے قسم کی قسمیں وغیرہ یہ بھی مدنی چینل کے ناظرین سیکھنے کی چیزیں ہیں اور نیکی کی دعوت میں امیر علیہ سنت نے اس تعلق سے بہت ہی پیاری پیاری معلومات عنایت فرمائی صفحہ نمبر 161 سے اس کا بیان شروع ہو رہا ہے قسم اور اس کے کفارے قسم کی تعریف قسم کی تین اقسام قسم کا کفارہ کیا ہے کفارے کی قسم کی شرائط وغیرہ یہ سب اس میں لکھا ہے وہاں سے اس کو پڑھ لیجیے الگ سے مکتبۃ المدینہ نے اس کا اصال بھی جاری کیا ہے مدی چینل کے ناظرین حضرت سیداتنا رحمت رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ جوانی عنایت فرما دی اور آپ کی معلومات کے لیے دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا یوسف علا نبی جینا علیہ سلاط والسلام اسلام کی زوجہ محترمہ حضرت سعیدات رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ جوانی عطا فرمائی تھی اور یہ بھی عرض کر دو کہ جنت میں سب کے سب جوان ہوں گے کوئی بچہ نہیں ہوگا کوئی بوڑھا نہیں ہوگا ہاں جو خدمت کے لیے جنتی غلمان ہوں گے وہ ان کا الگ معاملہ ہے مصنف ابن ابھی شہبہ حدیث نمبر 53 میرے اکالی صلاحت اسلام ارشاد فرمایا جنتی جرد مرد یعنی جسم پر بال نہ ہوں گے اور داڑھی بھی نہ ہوگی سفید رنگت والے گھنگریالے بالوں والے سرما ڈالے ہوئے تینتیس سال کی عمر کے جنت میں داخل ہوں گے وہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت پر ہوں گے نو گز چوڑے اور ساٹھ گز لمبے ایک گز میں تین فٹ تو جنتی ستائیس فٹ چوڑے ہوں گے اور ایک سو اسی فٹ لمبے ہوں گے ہائٹ ان کی اتنی ہوگی جنت میں جہاں ایک وہ دلچسپ روایت یاد آ رہی وہ پیش کرتا ہوں جنت میں سب جوان ہوں گے وشکاش شریف کی حدیث سے پاک حدیث نمبر ہے چار آٹھ سو اٹھاسی ایک بری عورت سے میرے آکالی سلاد اسلام نے فرمایا جنت میں بری عورت نہ جائے گی وہ بولی ان کا کیا بنے گا وہ قرآن پڑھتی تھی فرمایا کیا تم قرآن میں نہیں پڑھتی کہ ہم انہیں پیدا کریں گے دوبارہ پیدائش تو انہیں کواریاں بنا دیں گے اور آج جلچھے صفحہ چار سو پچانوے چار سو چھیانوے پر مفتی احمد یار خان نعمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ لے لکھتے ہیں کہ جنتی عورتوں کی عمر تیس یا تینتیس سال ہوگی یہی عمر ہمیشہ رہے گی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کاری عورتیں خواہ ہوں یا دنیا کی بیویاں سب کی عمر یہ ہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے گناہ ماں فرما دے ہمیں داخلے جنت فرما دے اگر سعید رحمت رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ بہت پیارا ہے کاش ہماری اسلامی بہنیں اس سے درس حاصل کریں اور جو شادی شدہ ہیں اپنے شوہروں کی خدمت کریں ان کو راضی کریں اور شوہر کی طرف سے اگر کوئی تکلیف آئے تو اس پر صبر کریں مشکل آئے تو صبر کریں مشکل آئے تو صبر کریں بیماری دشواری تنگدستی ناچاقی ناچاکی داری وغیرہ پریشانیاں آئیں تو صبر کریں اور اجر حاصل کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں حضرت سعید رحمت رضی اللہ تعالی عنہا پر اور ان کے صدقے میں ہماری بے حساب بخش ہو آمین آمین آمین, آمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم